سورت المومن مکی صورت ہے اس صورت کا ایک اور نام سور غافر بھی ہے غافر کا مطلب ہوتا ہے ڈھانپ لینے والا بسم اللہ رحمٰن رحیم ہیم ہا میم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم اس کتاب کا نزول ہے اللہ کی طرف سے جو زبردست ہے سب کچھ جاننے والا ہے تنزیل کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا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 غم دراصل جانور کی دم کو کہا جاتا ہے جیسے دم پیچھے لگی ہوتی ہے نا خرگوش کی چھوٹی سی دم ہوتی ہے اس کے ساتھ لگی ہوتی ہے اسی طرح ہم کتنا بھی بچیں گناہ سے کتنا بھی بچیں کہیں کوئی ٹنگ سلپ ہو گئی زبان پھسل گئی نظر نے خیانت کر لی کوئی خیال دل میں غلط آ گیا نہ چاہتے ہوئے کسی کے ساتھ اونچی آواز میں بات کر لی سنبھالتے سنبھالتے اپنے آپ کو کوئی عبت ہو کوئی غصے کا اظہار دیا نہ روا سلوک کسی کے ساتھ لیا تو یہ چھوٹے چھوٹے گناہ انسان کے ساتھ لگے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ڈھانپ دیتا ہے یہ بہت کرم ہے اللہ کا کہ ہمارے گناہوں کو ڈھانپ دے ورنہ اگر ان کا رپل ایفیکٹ ہونے لگ جائے ان چھوٹے چھوٹے گناہوں کا ہماری باقی زندگی پر اثر ہونے لگ جائے تو ہمارا ایمان کھوکھلا ہو جائے لیکن بہت سے ایسے اعمال ہیں مثلا نماز پڑھی جاتی ہے یا وضو کیا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے صغیرہ گناہ دھلتے ہی چلے جاتے ہیں بعض میں خود بھی نہیں احساس ہوتا کہ ہم نے گناہ کیا اللہ اس کو ڈھانپ لیتا ہے غفرہ کا مطلب ہوتا ہے کور کر لینا وقابل قابل توبہ قبول فرمانے والا یہ ذکر ہے کبیرہ گناہوں کا کبیرہ گناہ خود بخود معاف نہیں ہوتے اور انسان کا یہ حال نہیں ہونا چاہیے غفلت کا کہ کبیرہ گناہ کر کے بھی اس کو احساس نہ ہو کہ کبیرہ ہو رہا ہے احساس ہونا چاہیے تبھی استغفار کرے گا جب کبیرہ سمجھے گا ہی نہیں کسی گناہ کو تو استغفار بھی کیسے کرے گا اللہ توبہ کا قبول فرمانے والا ہے اور جو یہ دونوں کام نہ کریں یعنی تو بس تغفار نہ کریں تو سخت سزا دینے والا بھی ہے اور صاحب فضل بھی ہے اب انسان خود دیکھ لے اپنے آپ کو کہ میں اپنے آپ کو اللہ کی کس شان کا مستحق بنانے کی کوشش کر رہی ہوں لوٹنا اسی کی طرف ہے پلٹنا اسی کی طرف ہے کوئی معبود اس کے سوا نہیں اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے اللہ کے آیات میں جھگڑے نہیں کرتے مگر صرف وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے دیکھیے وجادلو سے کیا مطلب جھگڑنا کیا ہوتا ہے کوئی ہتھیار تھوڑی ہے کوئی پستول یا بندوق تھوڑی ہے کہ قرآن کو لے کر اور شوٹ کر دیں ایک دوسرے کو جھگڑا ڈالنے سے مراد یہاں پر کنٹروورسیز اٹھانا چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر ہنگامہ کھڑا کر دینا یا کوئی بھی حکم سامنے آئے کہنا یہ تو کانٹروورشیل ایشو ہے اس کے اندر تو اختلاف رائے ہے ہر چیز کو جب ہم یوں کہنا شروع کر دیں گے کس میں اختلاف رائے ہے یہ کانٹروورشیل ایشو ہے شراب کے بارے میں کہہ دیے کنٹروورشل ہے سود کے بارے میں کہہ دیے کانٹروورشل ہے اس کے اندر تو بہت اختلاف ہے تو یہ جھگڑا کرنا ہے اللہ کی آیات میں جب انسان قرآن کو سمجھنے کے لیے آئے تو اللہ سے تقوی کی دولت مانگ کر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم قرآن کو اس طرح سمجھنا چاہتے ہیں جیسے کہ تو نے اس کو نازل کیا اس مقصد سے اس کو سمجھنا چاہتے ہیں جس مقصد سے یہ نازل ہوا اللہ ہم اس قرآن کو اپنا رہنما بنا کر سمجھنا چاہتے ہیں آپ سوچیں کسی کے ہاتھ میں میپ ہے اب میپ کا مقصد کیا ہے منزل تک پہنچا دینا اب وہ میپ کو لے کر بیٹھتا ہے وہ کہتے تو بڑی کانٹروورسی ہے کہ یہ یہ فلاں شہر جو ہے اس کو یہاں ہونا چاہیے یا تھوڑا سا یہاں ہونا چاہیے یہ جو انہوں نے ریڈ رنگ سے دریا بنائے ہیں یہ بڑی کانٹروورسی ہے اس کے اوپر یہ بلو سے بنانا چاہیے تھا کیا فائدہ ہوگا تو وہ میپ ہی کو ڈسکس کرتے رہ جائیں اور جس مقصد سے میپ ہاتھ میں ہے اس کی طرف توجہ ہی نہ کریں اصل مقصد ہے ہدایت جو ہدایت کی نیت سے آتا ہے قرآن کو پڑھنے وہ جھگڑے ڈال نہیں سکتا ہے اس کے اندر گھبراتا ہے جھگڑوں سے وہ کنٹروورسی کو چھوڑ دیتا ہے کہتے ہیں اچھا بھائی ٹھیک ہے آپ کی مرضی جو آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے آپ جانیں یہ مقصد ہی نہیں ہے تو ڈائیورٹ مت ہوں کبھی جھگڑوں میں اور نہ ہی کبھی جھگڑوں میں اور کانٹروورسی کے اندر پڑیں یہ چیز انسان کو کفر تک لے جاتی ہے فلا یغر کا تقلب و ہم اللہ کی آیات میں جھگڑے نہیں کرتے مگر صرف وہ جنہوں نے کفر کیا ہے اس کے بعد دنیا کے ملکوں میں ان کی چلت پھرت تم کو دھوکے میں نہ ڈالے اللہ کا جنہوں نے کفر کیا اللہ کی بات کو نہیں بھی مانتے بالکل ہی جھٹلا دیا ایک تو یہ ہے کنٹروورسیز اٹھانا ایک یہ طریقہ ہوتا ہے کہ کہہ دینا کہ نہیں یہ تو اللہ کا کلام ہے ہی نہیں تمام پابندیوں سے خود کو آزاد کر لینا تب ذرا ان لوگوں کو دیکھیں جو کفر کرتے ہیں شریعت کی کوئی پابندی نہیں مانتے ہر چیز ان کے لیے حلال ہے بس ان کے شریعت جو ہے ان کی اپنی خواہش ہے جس چیز کا جی چاہتا ہے کرتے ہیں جس چیز کا جی نہیں چاہتا نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں کا کھانا پینا بند نہیں کر دیتا دنیا تو ہے مومن کے لیے قید خانے کی طرح اور کافر کے لیے تو وہ باغ ہے کوئی پابندی نہیں کوئی ریسٹرکشن نہیں لہٰذا نمائیں بھی وہی لوگ ہوتے ہیں اب دیکھیں یہاں جیسے آپ سب لوگ ہیں اب آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں خاموش ہیں بالکل اس لیے کہ یہی آپ سے تقاضا کیا گیا ہے کہ آپ خاموشی سے یہاں بیٹھیں گی تو بس ٹھیک ہے سب بیٹھے ہیں اب ایک اٹھ کر اگر بات نہیں مانتا اور وہ شور بچانا شروع کر دیتا ہے گانا شروع کر دیتا ہے میوزک لگا دیتا ہے ناچنا شروع کر دیتا ہے تو بتائیے نمایاں کون ہوگا جو یہ کام کر رہا ہے وہ پروماننٹ ہو جائے گا نا تو آج ہم دیکھتے ہم کہتے ہیں بھائی کفار تو بڑے پروماننٹ ہیں اخباروں کی سرخیاں انہیں سے ہیں انہیں کی تصویریں ہیں انہیں کی رونق اور انہیں کا گلیمر اور سارا گلٹس ہے اس لیے کہ نا فرمان ہے تو بہت نمایاں بھی ہو گئے ہیں لیکن یہ دنیا میں نمایاں ہونا ان کے لیے آخرت کا ہمیشہ کا رونا بن جائے گا دنیا کے نائٹ کلبز اور کسینوز کی رونق انہیں لوگوں سے کی تصویریں تو مومن بالکل متاثر نہ ہو ان سے بلکہ مومن جب ان کو دیکھتا ہے رشک نہیں کرتا پریشان ہو جاتا ہے کہ اب کہیں ان کے اوپر تباہی نہ آ جائے اتنی نافرمانی کر رہے ہیں ان کو ڈر نہیں لگتا اللہ کی پکڑ سے تو وہی بتایا گیا کہ ان کا چلنا پھرنا ملکوں میں آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے قزبت قبل ہم قوم و نورہ احزاب و اس سے پہلے نور علیہ السلام کی قوم بھی جٹلا چکی ہے اور اس کے بعد بہت سے دوسرے جتھوں نے بھی یہ کام کیا ہے ہر قوم نے اپنے رسول پر جھپٹنے کا ارادہ کیا تاکہ اس کو پکڑ لے ان سب نے باطل کے ہتھیاروں سے حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کی مگر آخر میں نے ان کو پکڑ لیا پھر دیکھ لو میری سزا کتنی سخت تھی اسی طرح تیرے رب کا یہ فیصلہ بھی ان سب لوگوں پر چسپاں ہو چکا ہے جو کفر کے مرتکب ہوئے ہیں اور جہنم کے ساتھی ہی ہیں اللَّین ملون اللہ عرشہ و منحاؤ ہو یو سب ہُن بم بے رب ہم و یومون بحی و استقفرون اللدینہ آمن عرش الٰی کے حامل فرشتے اور وہ جو عرش کے گرد و پیش حاضر رہتے ہیں سب اپنے رب کی ہم کے ساتھ اس کی تصویر کر رہے ہیں وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں دیکھیے ایمان رکھتے ہیں اس سے کیا پتہ چلا کہ فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کو دیکھتے نہیں ہیں اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے بھی حجاب میں ہے بس وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں ایمان غیب پہ رکھا جاتا ہے نا آنکھوں دیکھی چیز تو یقین کہلاتی ہے وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان لانے والوں کے حق میں دعائیں مغفرت کرتے ہیں ایمان کا کیا رشتہ جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ عرش کی مخلوق اور فرش کی مخلوق میں کیسا رشتہ قائم ہو گیا وہ فرشتے وہ میرے اور آپ کے لیے استغفار کرتے ہیں کتنا دل بڑا ہوتا ہے کسی دھاڑس بنتی انسان کو دنیا میں اگر ساتھ چھوڑ ہیں ساتھ نہیں دیتے کوئی بات نہیں ایسے ساتھی مل گئے ایسے فرینڈز ایسے خیرخوا جو اللہ کا عرش سنبھالے ہوئے ہیں حملۃ العرش فرشتوں کی ایک, ایک خاص ان کی قسم ہے واللہ و عالم کیسے ہیں اللہ کا عرش کیسے تھاما ہوا ہے متشاب ہیں اتنی بات ہمیں پتہ کہ وہ ایمان لانے والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں ایمان لانے والوں کے لیے ہر ایک کے لیے نہیں جو ایمان لانے والوں سے خطائیں ہوتی ہیں سلپس ہوتی ہیں کہتے اللہ ان کو بخشتے تو فرشتوں کے دوستی کے لیے بھی شرط ایمان ہے رب نا وسیع تق اللہ شعیع الرحمت و علم فقفر لدینہ تابو و تباء کا وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب تو اپنی رحمت اور اپنے علم کے ساتھ ہر چیز پر چھایا ہوا ہے بس ماف کر دے اور عذاب دو سے بچا لے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی ہے اور تیرا راستہ اختیار کر لیا ہے اے ہمارے رب ان کو داخل کر ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے اور ان کے والدین اور بیویوں اور اولاد میں سے جو سوالے ہوں یعنی ان کو بھی ساتھ پہنچا دے ان نکان الحکیم تو بلا شبہ قادر مطلق اور حکیم ہے تو نہ صرف ان لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں بلکہ ان کے خاندان والوں کے لیے بھی لیکن کن کے لیے منصلاح جو صالح ہیں ان میں سے بالکل ایسی بات ہے کہ جیسے ایک شخص ہوتا ہے بہت وی آئی پی ہوتا ہے وہ فرسٹ کلاس میں سفر کر رہا ہے جہاز میں اب کیا ہے اس کے خاندان والے ہیں انہوں نے ٹکٹ تو لیا ہے ان کی بھی منزل وہی ہے جو اس شخص کی منزل ہے لیکن انہوں نے ٹکٹ لیا ہے اکانومی کا ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ فرسٹ کلاس کا ٹکٹ لے سکتے اب یہ شخص جو ہے اس کے پاس پیسے تھے اس نے فرسٹ کلاس کا ٹکٹ لے لیا وہ سورس لگا کر وہ اپنی فیملی کو اکانومی سے اپ گریڈ کروا کر فرسٹ کلاس میں بلوا سکتا ہے تو بالکل یہی مثال ہے جنتیوں کی کہ کچھ لوگ ہوں گے ان کے پاس اتنی نیکیاں ہوں گی کہ نہایت اعلیٰ درجے کی جنت میں گئے ہوں گے لیکن جو باقی گھر والے ہوں گے بس ان کے پاس اتنی نیکیاں ہوں گی کہ معمولی جنت ان کو مل گئی ہوگی تو لہٰذا ان کو اپ گریڈ کر دیا جائے گا یہ نہیں کہا جا رہا اس میں کہ جو جہنم میں جا کر پڑ گئے وہ لا کر ملا دیے جائیں گے جنتیوں کے ساتھ نہیں جس نے نہ ٹکٹ لیا نہ جس کی منزل وہ تھی تو آخر وہ کیسے آ کر ساتھ ملا دیے جا سکتے ہیں وق سیہ آت اور بچا ان کو برائیوں سے جس کو تو نے قیامت کے دن برائیوں سے بچا دیا اس پر تو نے بڑا رحم کیا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 اور جب اس کے ساتھ دوسروں کو ملایا جاتا تھا تو تم مان لیتے تھے اب فیصلہ اللہ بز و برتر کے ہاتھ میں ہے وہی ہے جو تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور آسمان سے تمہارے لیے رزق نازل کرتا ہے یعنی کتنی خوبصورت تجبی ہے نا من سمائے رزقاً آسمان سے رزق یعنی بارش برستی ہے تو زمین کھیتی اگانے کے قابل ہوتی ہے تو اس جسمانی غذا بھی آسمان ہی سے آتی ہے یقینا دوسرے روح کے بھی تو بات ہو سکتی ہے کہ وہی آسمان سے آتی ہے اور جب وہی روح پر برستی ہے تو پھر نیکیوں کی فصل پیدا ہو جاتی ہے تو وہی بھی ہماری روح کی غذا ہے وہ ماں یہ تض رک کرو اللہ مگر ان نشانیوں کے مشاہدے سے سبق صرف وہی شخص لیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو بس اے رجوع کرنے والو اللہ ہی کو پکارو مغل سینہ لاہو الدینہ ولو کرے ہلکا اللہ ہی کو پکارو اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے خواہ تمہارا یہ فیل کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو کافروں کو تو ناگوار ہوگا اب کافروں کی بھی کیٹیگریز آپ لے لیں ایک تو کھلم کھلا کافر ان کو تو اسلامک کلچر بالکل سمجھ نہیں آتا ریڈیکیول کرتے ہیں ہی ان میں سے کچھ لوگ سب نہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں کچھ ایسے ہیں جو ہیں تو نام کے مسلمان لیکن وہ بھی مذاق اڑاتے ہیں اسلام کی بہت ساری چیزوں کا تو کہا کہ تم اللہ کے لیے خود کو خالص کر لو تمہاری اطاعت تمہاری عبادت تمہاری معاشرت تمہاری معیشت تمہاری سیاست تمہاری سوچ ہر چیز پوری کی پوری اللہ کے لیے خالص ہو اس میں ملاوٹ نہ ہو جس کے غلام ہو اسی کی اطاعت کرو ماحول تم کو کافر نہ کر دے تو ماحول کو مسلمان کرو یہ ایکسکیوز مت بنانا کہ ماحول خراب تھا اگر ماحول خراب ہے تو ماحول چھوڑ دو اور چھوڑ نہیں سکتے تو جہاد کرو ٹھیک کرو ماحول کو فرما برداری کا ماحول پیدا کرو فرمانوں کے ساتھ رہ کے تم مت نافرمان فرمان ہو جانا کوئی ایکسکیوز نہیں ہوگی اللہ کے ہاں رفیع الدرجات وہ بلند درجوں والا مالک ہے فخر کرو اپنے نصیب پر کس کے غلام ہو رفیع الدرجات بلند درجوں والا یہ بھی مطلب لیا گیا درجات بلند کرنے والا, والا تم اس کے غلام بن کے تو دیکھو دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ملٹا نیشنل میں کسی کو اگر جاب مل جائے تو فخر سے پھولے نہیں سماتے اور اس کو چھوڑ کے کوئی معمولی نوکری تو کبھی نہ کرے چھوٹی سی کمپنی میں تو وہ اللہ پوری کائنات کا جو مالک ہے تو کیوں نہ اس کی نوکری کریں تصور کیجئے ایک شخص کو جو کہ کسی غلام کا غلام ہے اور ایک شخص جو کہ بادشاہ کا غلام ہے تو ہم کس کا غلام بننا چاہیں گے غلام کا غلام بننا چاہیں گے اس سے بھی گر کر کچھ لوگ جانوروں کی غلامی کر رہے ہیں تو جانوروں کی غلامی کرنا بہتر ہے یا بادشاہ کی غلامی خود انسان اپنے لی چوائس اپنی لے لے جس کا غلام ہوتا ہے اسی طرح کی اس کی حالت بھی ہو جاتی ہے ضرورت طالب والمطلوب ہم پڑھ چکے سورہ حج میں اللہ کے غلام بنو من امر ہی علام یا من عباد ہی ریون را اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے روح نازل کر دیتا ہے تاکہ وہ ملاقات کے دن سے خبردار کر دے طلاق کا مطلب ہوتا ہے ملاقات ملاقات کا دن قیامت کا دن کہ جب انسان اپنے اعمال سے ملاقات کرے گا رسولوں سے ملاقات کرے گا اپنے انجام سے ملاقات کرے گا جسم اور روح کی ملاقات ہوگی سب رشتہ داروں سے ملاقات ہوگی اللہ سے ملاقات ہوگی تو ملنے کا دن ہے ملاقات کا دن یوم ہم بارزون لاہ غقفال اللہ منہم شعیع وہ سب لوگ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے ظاہر ہوں گے اللہ کے سامنے اللہ سے ان کی کوئی بات بھی چھپی ہوئی نہ ہوگی یعنی اللہ سے ملاقات ہوگی تب سوچیں کہ کیا جس حال میں ہم ابھی ہیں کیا ہم اللہ سے ملاقات کرنا چاہیں گے ہم پریپیئرڈ ہیں ہماری تیاری ہے کیا ہم اپنے انجام سے ملاقات کرنے کو تیار ہیں کیا اپنے اعمال کو ہم دیکھنے کون سے ملنے کو تیار ہیں اگر نہیں تو کوئی بات نہیں بہت ٹائم ہے ابھی گناہ کیے تو بھی کوئی بات نہیں معافی مانگ لیں اللہ سے اپنی زندگی میں تبدیلی لے جہاد اور قربانی ان دو چیزوں سے تبدیلی آتی ہے صرف رونے سے تو نہیں آتی یہ تو یقین کیجیے صرف افسوس کرنے سے اور دوستوں سے ٹیلیفون پر ڈسکس کرنے سے نہیں آتی کہ ہائی ہم کیا کر رہے ہیں یہ احساس پھر عمل میں کنورٹ ہونا چاہیے لمن الم الکلیم لاہ الواحد دل قہار اس روز پکار کر پوچھا جائے گا بتاؤ آج بادشاہی ہے سارا عالم پکار اٹھے گا اللہ واحد کھار کی تو بادشاہی تو اللہ کی آج بھی ہے لیکن آج کیا ہے قول قول کا چکر ہے نا ہم اتنے زیادہ خولوں کے اندر بند ہو گئے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں ہم اپنے مالک خود بھول ہی جاتے ہیں اس دن سارے خول جب ہٹ جائیں گے ظاہر ہو جائیں گے اللہ کے سامنے تو حقیقت سمجھ آ جائے گی کہ اللہ کی بادشاہی ہے المتجا کل و نفسِم با کا صبت آج ہر شخص کو اس کمائے کا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کی تھی آج کسی پر کوئی ظلم نہ ہوگا اور اللہ حساب لینے میں بہت تیز ہے وہ يَوْمَ ہم یوم الْقُلُوبُ ادل الْحَنَاجِرِ و مَا الحنا مِنْ حَمِيمٍ وَلَا غالمین ہم اور خبردار کر دیجئے ان لوگوں کو اس دن سے جو قریب ہی آ لگا ہے قریب ہی آ گیا جب کلجے منہ کو آ رہے ہوں گے اور لوگ چپ چاپ غم کے گھونٹ پیے کھڑے ہوں گے ظالموں کا نہ تو کوئی شفیق دوست ہوگا اور نہ کوئی سفارشی جس کی کے بات مانی جائے یارو خلعین اللہ نگاہوں کی چوری تک سے واقف ہے نگاہوں کی خیانت بھی جان لیتا ہے ہم بڑے بڑے کام کر کے سمجھتے ہیں کہ اللہ کو نہیں پتہ چلا آنکھیں اٹھی تھیں اور کسی کو دیکھ کر کیا خیال دل میں آیا اور کیا چیز دیکھی جس کو دیکھنے سے اللہ نے منع کیا تھا کسی کو پتہ نہ چلا اللہ نے دیکھ لیا وہ ماتخفر صدور وہ تو راست تک جانتا ہے جو سینوں میں چھپے ہوئے ہیں اور اللہ ٹھیک ٹھیک فیصلہ کرے گا رہے وہ جن کو یہ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں وہ کسی چیز کا بھی فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں ان اللہ ہو سمیع البصیر بے شک اللہ ہی سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے ہم یہ چاہتے ہیں ہم تلاوت کر رہے ہوں تو اللہ ضرور سنے ہم جب جانماز پر کھڑے ہوں اللہ ضرور دیکھے ہم جب خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہوں تو اللہ ضرور دیکھے اور ہم جب میوزک سن رہے ہوں تو اللہ نہ سنے اور ہم جب واشنگٹن میں بیٹھے ہوں اور اسلام کے تمام احکامات کو ہم نے چھوڑ دیا ہو پیچھے پاکستان ہی میں تو اللہ نہ دیکھے نہیں ہر حال میں اللہ دیکھتا ہے یہ سمیع اور بصیر کا ہونا یہ نیکوں کے لیے بہت تسلی ہے کوئی نہیں دیکھ رہا کوئی نہیں دیکھ رہا اللہ تو دیکھ رہا ہے کوئی نہیں سن رہا اللہ تو سن رہا ہے اور گناہ گاروں کے لیے بڑی دھمکی ہے اللہ دیکھ رہا ہے جب ماں کو غصہ آتا ہے نا بچے پر تو ماں کیا کہتی جا کے میں دیکھ رہی ہوں بچوں کی جان نکل جاتی ہے یہ سن کر تو یہی چیز اللہ دیکھ رہا ہے بڑی وارننگ ہے اس میں اولم یسیر و فل فی اردیفا یا اندرو کیفا کان آقبۃ الدینہ کان من قبل ہم کیا یہ لوگ کبھی زمین میں چلے فرے نہیں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 وقال فرعون ایک روز فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا ضرونی ذرا مجھ کو اجازت دو اقتل الموسا میں موسا کو قتل کیے دیتا ہوں بل یت وہ ربہ وہ پکار دیکھے اپنے رب کو اِنّی اخاف ہوں ای بدلا مجھے اندیشہ ہے یہ تمہارا دین بدل ڈالے گا او ایتھرا فل اردل فساد یا ملک میں فساد برپا کرے گا اب یہ دیکھیں فرون کی چالا کی یہ تھوڑی کہہ رہا ہے کہ میرا تخت خطرے میں ہے یا میری بادشاہت خطرے میں ہے ان کے لیے کہہ رہا ہے کہ مجھے تمہاری بڑی فکر ہے ان سے سنسیئر بن کر کہہ رہا ہے کہ مجھے بہت پریشانی کہیں تم لوگ پریشانی میں خطرے میں نہ پڑ جاؤ اور کہیں تمہیں کوئی گزن نہ پہنچے کوئی تکلیف نہ پہنچے وقال موسا موسیٰ علیہ السلام نے کہا انط بے ربی و رب کو منکل متقبر حساب میں نے تو ہر اس متکبر کے مقابلے میں تو یوم الحساب پر ایمان نہیں رکھتا اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لے لی ہے ہر مسلمان کو آج یہ دعا کرنی چاہیے کفار کے پریشر سے ان کی طرف سے آنے والی اذیتوں اور تکلیفوں سے متاثر ہو کر دین کو نہیں چھوڑنا اللہ کو نہیں چھوڑنا ان کی پناہ حاصل کر کے اللہ کو نہیں چھوڑ دینا ایک طرف ان پر توقل کر کے کہ یہی کھلائیں گے یہی پلائیں گے ہم کو نہیں بلکہ اللہ پر توقل کریں اور دین پر ڈٹ جائیں اللہ حفاظت کرنے والا ہے ہر دائی کو یقین ہو کہ میں نے اللہ کی پناہ لے لی ہے اور اللہ نہ چاہے مجھے کوئی نقصان دے نہیں سکتا وقال رج المومن اس موقع پہ عالف فرون میں سے ایک مومن شخص بول اٹھا اب یہ سورہ مومن ہے ہی اس کے نام پہ کہا جاتا ہے کہ یہ فراؤن کے خاندان ہی کا کوئی انسان تھا یعنی کہ الیٹس میں سے تھا اب تک تو ہم نے یہی دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی ایسی مثالیں پیش کیں فراؤن خود جس میں شامل ہے کہ جو پیسے والے ہوتے ہیں اقتدار والے ہوتے ہیں اکثر وہ اللہ کے مقابلے میں سرکشی ہی کرتے ہیں اور یہ خیال دماغوں میں آتا ہے ہر پیسے والا سرکش ہوتا ہے اب یہاں مثال دی جا رہی ہے ایک پیسے والے کی آل فرعون میں سے تھا بہت پیسے والا تھا اور بہت اس کے پاس پاور تھا پریسٹیج سب کچھ لیکن پھر بھی ایمان لایا اس ایک اور بات ہمارے سامنے آتی ہے اور وہ یہ کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر پیسے والا ضرور گم رہا ہو ہم اس طرح کی پھر کچھ کہاوتیں اور حکایتیں بھی سنتے ہیں کہ جیسے کسی نے کہا کہ ایک محل کی چھت پر ایک شخص چڑھ گیا اور جب لوگوں نے پوچھا کہ تو محل کی چھت پہ کیا ڈھونڈ رہا ہے اس نے کہا کہ میں اپنا اونٹ ڈھونڈ رہا ہوں تو کہا کہ محل کی چھت پر اونٹ کہاں سے ملے گا تو اس نے اس محل میں رہنے والے سے کہا کہ اس محل میں رہ کر تجھ کو اللہ کہاں سے ملے گا ابھی اس طرح کا ایموشنل ہائے کرنے کے لیے اور درسوں کے اندر اس قسم کے قصے لوگوں کو سنانے سے فائدہ کچھ نہیں ہے محل میں رہتا تھا یہ شخص اس کو اللہ ملا ملا کے نہیں ملا داؤد علیہ السلام سلیمان علیہ السلام محل میں رہتے تھے تو اللہ ملا کہ نہیں ملا اللہ جھونپڑیاں محل نہیں دیکھتا اللہ یہ نہیں سوچتا کہ اچھا جو جھونپڑی میں رہنا شرط ہے تبھی میں ہدایت دوں گا یہ بات نہیں ہے اللہ تو دل کی کیفیت دیکھتا ہے دل کے اندر تکبر ہے اللہ نہیں مل سکتا اور دل کے اندر تکبر اگر نہیں ہے تو محل میں رہو جھونپڑی میں رہو فلیٹ میں رہو مکان میں رہو جہاں جی چاہے رہو سوئزرلینڈ میں رہو پاکستان میں رہو ہر جگہ ہدایت مل جاتی ہے ایک اور ہمیں خیال ہی آتا ہے جیسے ایک خاتون نے کہا وہ کہیں باہر کے ملک میں رہتی تھی، کہن لیں گی مجھ سے کہ بس دعا کرو کہ ہماری پوسٹنگ سعودی عربیہ ہو جائے تاکہ بچے ٹھیک ہو جائیں درست کیا گیا ان کا خیال میں نے کہا کہ کبھی مت سمجھنا کہ ایک خاص جگہ رہنے سے کوئی ٹھیک ہو جاتا ہے خود بخود کوئی جادو کی چھڑی تھوڑی ہے سعودی عربیہ کے اندر کہ وہاں پر جاتے ہی سب ایک دم درست ہو جائیں گے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا گیا سعودی عربیہ میں سالوں سال رہتے ہیں کچھ نہیں فرق آتا ویسے کہ ویسے ہی ہوتے ہیں بالکل کوئی شریعت کی پابندی نظر نہیں آتی زندگی کے اندر اور ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو امیرکا میں رہ رہے ہوتے ہیں انگلینڈ میں رہ رہے ہوتے ہیں وہاں وہ بہت کچھ دن بھی آ جاتے ہیں تو یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے پوائنٹ کیا ہے اپنے دل کی کیفیت رج مومن کو دیکھیں عالِ فرون میں سے ہے پرووٹڈ ماحول میں رہ رہا ہے شرک ہے اور برائیاں ہیں اور سب کچھ ہے اور پیسہ بھی اس کے پاس ہے اور محل بھی اس کے پاس ہے اور پاور بھی اس کے پاس ہے اللہ نے ہدایت دے دی یہ چیزیں آڑ نہیں بنتیں کہ تم کہاں رہتے ہو یا کیا پہنتے ہو یا گھر تمہارا کیسا ہے یہ رکاوٹیں نہیں بنتی ہدایت کے راستوں میں ہدایت دروازوں کے راستے نہیں آیا کرتی تو دل کے راستے سے آتی ہے جو اس کے لیے اپنا دل کھول دے وقالہ رج الم مومن عال فرعون یق تم ایمانہ اس موقع پہ آل فرعون میں سے ایک مومن شخص جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا بول اٹھا ا تخت الون رجولن ا یقلا ربی اللہ کہ تم ایک شخص کو صرف اس بنا پر قتل کر دو گے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے حالانکہ وہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس بیانات لے آیا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 بہت امپورٹنٹ یہ مقام ہے بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ جو دین بتانے والے ہوتے ہیں وہ تو آئیڈینٹیفائی ہو جاتے ہیں نا مثال کے طور پر ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں ہمیں پتہ ہے کہ جی فلاں فلاں مرد فلاں فلاں عورتیں یہ درس دیتی ہیں اب اگر آپ ایسے لوگوں کو سنوانا چاہتے ہیں کہ جنہوں نے کبھی نہیں سنا اگر آپ ان کا نام لیں کہ فلاں آ رہی ہیں درس دینے وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں آنا نہیں سننا چاہتے وہ اس کے مقابلے میں وہ جو ایک کلاس ہے جیسے دیکھیں نا قرآن کی دعوت تو ہر جگہ پہنچنی ہے خون کی گردش کی طرح سے کہیں خون موٹی موٹی آرٹریز کے تھرو پہنچایا جاتا ہے اور کہیں خون باریک باریک کپلریز کے ذریعے سے پہنچایا جاتا ہے ایک نیٹ ورک بننا ضروری ہے اسی طرح جب تک ہمارے معاشرے کے ہر لیول پر یہ نیٹ ورک نہیں بنے گا علماء کو یوں سمجھ لیجئے کہ یہ موٹی موٹی شریانے ہیں مین ڈیمز ہیں اب ان ڈیمز میں سے ہم کو نہریں نکالنی ہیں پھر ان نہروں میں سے پھر اور چھوٹی چھوٹی چھوٹی چھوٹی نہریں نکلنی ہیں تاکہ ہر معاشرے کے طبقے تک دین کی بات پہنچائی جا سکے وہ بڑا سا ڈیم ایک آئسولیٹڈ جگہ تک پانی نہیں پہنچا سکتا کسی کو وہاں سے پانی لینا ہوگا اور جا کے پہنچا دینا ہوگا اسی طرح ہمارے ہاں بھی دیکھیں پاکٹس ہیں جہاں دین کی آواز نہیں پہنچ رہی ہر ایک یہاں نہیں آئے گا سننے کے لیے وہ تو کم ہی لوگ ایسے ہیں جن کے اندر اتنی طلب ہے کہ وہ اپنے پیروں سے خود چل کر آ جاتے ہیں اب جو نہیں آ رہے تو کیا ان کو پیاسا چھوڑ دیا جائے نہیں پر یہاں سے آپ پانی لے کر جائیں اور آپ ان تک پہنچائیے آپ انہی کے گروپ میں ہیں آپ ان کے مینٹل لیول کے حساب سے ان سے بات کر سکتی ہیں کیا پتہ کسی اور کی بات نہ سنیں لیکن آپ چونکہ یو آر ون آف دیم آپ کی اپنی کمیٹی بنی ہوئی ہے آپ اس کی ممبر ہیں کوئی لیڈیز کلب ہے آپ اس کی ممبر ہیں کوئی اور ایسی چیز کہ آپ کے شوق انہی جیسے تھے سب چیزیں انہی جیسی تھیں وہی آپ کی زندگی کا سٹائل تھا وہ ٹرسٹ کرتے ہیں اور آپ جب ان سے بات کریں گی تو ان کی ویو لینتھ پر ان سے بات کریں گی اور وہ آپ کی بات جیسے سمجھیں گے چاہے سیدھی سادھی بات ہو آپ کی وہ بہت اثر کرے گی بڑے بڑے عالموں کی بات ہو سکتا ہے انہیں سمجھ نہ آئے آپ دیکھیں ایک ہے یہاں پر مومن عالِ فرون اور اس نے وہ اثر ڈالا ہے فرون کے درباریوں پر کہ جو موسیٰ علیہ السلام کی بات کا نہ ہوا کی واز ون آف دیم بچپن کے ہو سکتے آپ کے ساتھی ہوں ہو سکتا ہے کہ آپ کے ہسبینڈ کے جو فرینڈس ہیں ان کی بیویاں ہوں وہ نہیں سننا چاہتی کسی اور کی بات آپ ایک انہی میں سے تھیں آپ کا حال حولیا شوق مصروفیتیں ہر چیز انہی جیسی تھی پھر کیا ہوا آپ بدلنے لگ گئی ہیں اب آپ ان کے لیے کنویں کا کام کیجئے آپ ان کو پیاسا مت چھوڑیے اور نہ آپ یہ چاہیے کہ وہ سب آ کر اسی کی بات سنیں جس کی بات نے آپ کا دل کھولا تھا کیا پتہ آپ کا دل کھولا کسی کی بات سن کے ان کو نہیں اچھے لگتے وہ بتانے والے تو فورس مت کیجئے کہ جی ہم فلاں کا ہی درس کروائیں گے اپنے گھر میں تو فلاں ہی آ کر بتائیں گی تو ہم سب کو سنوائیں گے نہیں ان کی بات کا نہیں اثر ہوگا آپ کی بات کا اثر ہوگا وہ آپ کو ٹرسٹ کرتے ہیں نا ورنہ وہ کہتے ہیں یہ تو ملا ہے دماغ بند کر لیتے ہیں اپنا کہتے ہیں ہاں یہ ہی تو ملانیاں ہیں درس والیاں ہمارے الگ ہے نا درس والیوں کی کہتے ہیں یہ درس والیاں ہیں تو درس والیوں کی بات کہتے ہیں ہم نہیں سنتے نہیں ہماری پرابلمس لیکن آپ کے بارے میں کو پتا ہے کہ آپ ماحول کے ساتھ بھی وہی آپ کے ہسبینڈ کی بھی ویسی ہی مخالفت ہے آپ کا بھی سوشل سٹیٹس وہی ہے انہی پارٹیز میں آپ انوائٹ کی جاتی ہیں جس میں وہ انوائٹ کی جاتی ہیں تو اگر آپ چھوڑ سکتی ہیں تو وہ کیوں نہیں چھوڑ ہیں جب آپ اپنے میاں کو سمجھا ہیں تو وہ کیوں نہیں سمجھا سکتیں بہت اثر ہوتا ہے اس چیز کا تو یہاں وہی مومن عالیہ فرون کی بات ہے فرآن نے دیکھا کہ اتنا لوگوں پہ اثر ہو رہا ہے اب اس نے بات بنائی قالا فراؤن ما اللہ ما ارا و ما ادی اللہ سبیلا رشاد میں تو تم لوگوں کو وہی رائے دے رہا ہوں جو مجھے مناسب نظر آتی ہے اور میں اسی راستے کی طرف تمہاری رہنمائی کرتا ہوں جو کہ ٹھیک ہے وہ شخص جو ایمان لایا تھا اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں مجھے خوف ہے کہ یہ تم پر بھی وہ دن نہ آ جائے جو اس سے پہلے بہت سے جتھوں پر آ چکا ہے جیسا دن قوم نوح اور آاد اور سمود اور ان کے بعد والی قوموں پر آیا تھا اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا وہ یا قومی اور اے میری قوم دیکھ اس کا انداز کتنا اچھا ہے نا بہت اپنائیت کے ساتھ اب ہم بھی جب ایک خاص ماحول میں رہتے ہیں پلتے ہیں بڑھتے ہیں بچپن کے ساتھ ہی یا دوستیاں ہو چکی ہوتی ہیں کلب کی وجہ سے یا شوہر کی جاب کی وجہ سے یا بچوں کے سکول کی وجہ سے اب اگر ہم چینج ہوں تب ہم اپنے آپ کو ڈسٹنٹ نہ کر لیں اب ہم یہ نہ کہیں کہ ہم اپنے پچھلے دوستوں سے بالکل ہی نہیں ملتے ہمارا تو دل ہی نہیں لگتا نہیں اگر آپ ان کو چھوڑ دیں گے تو ان کی خیر خواہی کیسے ہوگی یہ مومن عال فرعون بھی تو ہے انہی میں رہ رہا ہے یہ بدلہ اس کو ہدایت کی روشنی نظر آئی اس کی زندگی منور ہو گئی اس نے باقیوں کو اندھیرے میں بھٹکتا ہوا نہیں چھوڑ دیا اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ چھوڑو یہ خود جا کے تلاش کریں میں نے بھی تو اپنی محنت سے خود تلاش کیا ہے نہیں یا قومی اے میری قوم اپنائیت کے ساتھ بات کرنا کہ دیکھو ایم ون یو میں تم ہی میں سے ایک ہوں میرے کو خاص نرالہ نہیں ہوں اِنّی اقاف علیہ کم یومت تناد مجھے ڈر ہے کہ تم پر کہیں چیخ پکار کا دن نہ آ جائے قیامت کے دن کا ایک اور نام ہے ایک تو یومت طلاق ہم نے پڑھا یومت تناد تناد ندا سے بنا ہے چیخ پکار جہنمی اس میں چیخ رہے ہوں گے اور پھر اس کے علاوہ وہ جنتیوں سے کہہ رہے ہوں گے کہ تم ہمیں کچھ دے دو اپنی جنت میں سے اور لوگوں کو بلایا جا رہا ہوگا لوگ فریاد کر رہے ہوں گے چیخ پکار کا دن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 اور اللہ کی آیات میں جھگڑے کرتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی صنعت یا دلیل آئی ہو یہ رویہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے نزدیک سخت مبغوز ہے اسی طرح اللہ ہر متکبر اور جبار کے دل پر ٹھپا لگا دیتا ہے فراؤن نے کہا اے حامان میرے لیے بلند عمارت بنا تاکہ میں راستوں تک پہنچوں آسمانوں کے راستوں تک اور موسا کے خدا کو جھانک کر دیکھوں مجھ کو تو یہ منسا جھوٹا ہی معلوم ہوتا ہے اسی طرح فرعون کے لیے اس کی بدملی خوشنما بنا دی گئی اور وہ راہ راست سے رک گیا فرعون کی ساری چال بازی اس کی اپنی تباہی کے راستے ہی میں صرف ہوئی وقال آ منا یا قومی تب احدی کم رشاد وہ شخص جو ایمان لایا تھا بولا اے میری قوم کے لوگوں میری بات مانو میں تمہیں صحیح راستہ بتاتا ہوں ابھی تک تو اس نے ایمان چھپایا ہوا تھا نا لیکن اب جب بولنا شروع کیا تو اب کہتے ہیں نا انگلش میں کہ تھروئنگ کوشچن ٹو دا ونڈس صاف صاف اس نے ڈکلیئر کر دیا کہ تم میری بات مانو میں تم کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا اور یہ ایمان کا لازمی تقاضا ہے ایمان جب آتا ہے تو وہ ضرور ہی منہ سے نکلتا ہے اس شخص نے کوئی پہلے سے تیاری کر کے نہیں رکھی تھی کوئی بہت اوریٹر ڈیبیٹر نہیں تھا کسی نے سکھایا نہیں تھا اس کو تم نیو درس دینا اور تم اس طرح سے بات کرنا جب انسان کے اندر سچا جذبہ ہوتا ہے آٹومیٹکلی پھر اس کی بات منہ سے نکلتی ہے اور تبلیغ کا کام بھی ایسا ہے کہ جو ہم سیکھ نہیں سکتے آن دا جاب ٹریننگ ہے بعض دفعہ ہم غلطی بھی کریں گے بعض دفعہ ہم غلط بات بھی کہہ دیں گے سختی کی جگہ نرمی نرمی کی جگہ سختی بھی کریں گے لیکن انسان پہ تجربے سے سیکھتا چلا جاتا ہے تو کہا کہ تم میرے پیچھے آؤ میں تمہیں سیدھا راستہ دکھاتا ہوں یا قومی ان نہ محاذ ہل تہیا دار القرار اے یہ دنیا کی زندگی تو چند روزہ ہے ہمیشہ کے قیام کی جگہ آخرت ہی ہے یہ ہے ایٹیٹیوڈ جو کہ ایلیٹس کو رکھنا ہے اپنے لیے اگر یہ رویہ ہے یہ فریم آف مائنڈ ہے دنیا کی لالچ نہیں ہے دنیا کی عظمت نہیں ہے پرسپکٹو بالکل صاف ہے کہ دنیا عارضی ہے پھر محلوں میں رہنا اور فرون کے دربار میں جانا یہ بھی نقصان نہیں پہنچائے گا من عمل سن فلا یجزا اللہ مصلاحہ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 فسط قرون ما عقول آج جو کچھ میں کہہ رہا ہوں ان قریب وقت آئے گا جب تم اسے یاد کرو گے یہ بات بھی بہت ہی اچھی اور بہت ہی صحیح ہے جو کہ عموماً عالیہ فرون نے کہی ہوتا یہ ہے کہ جب نیک لوگ دنیا میں موجود ہوتے ہیں زندہ ہوتے ہیں لوگوں کو دین کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں تو لوگ ان کی طرف سے شکھی میں پڑے رہتے ہیں پتہ نہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ نہیں پتہ نہیں ان کی بات سننی چاہیے کہ نہیں جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کی قدر آنے لگتی ہے ان کی یاد آنے لگتی ہے تو یہ بات اس نے بھی کہی کہ ان قریب تم یاد کرو گے اور حد سے گزرنے والے آگ میں جانے والے ہیں یہ بات بھی اوپر کہہ دی گئی تھی کہ مصرفین مصرفین متقبر یہ بار بار آپ اس کے اندر یہ الفاظ دیکھ رہی ہوں گی مصرفین کون ہوتے ہیں ایک تو کھلم کھلا نافرمانیاں کریں اور خوب خوب گناہ کریں اور پھر یہ رویہ رکھیں کہ دیکھو ہم نے دین اور دنیا کو کیسے بیلنس کیا ہوا ہے دین بھی رکھا ہوا ہے دنیا بھی رکھی ہوئی ہے پھر یہ تو مصرف ہو گئے حد سے بڑھے ہوئے لوگ ہو گئے ان کو تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہم کتنی غلطی میں ہیں وفا ودو امری الا اللہ اور اپنا معاملہ میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں انَ اللہ بصیرم بالعباد وہ اپنے بندوں کا نگہبان ہے یہ ساری بات کر لی اور اللہ کے حوالے اپنا معاملہ کر دیا یہ پکا ہی مانسا ہوتا ہے کہ جب انسان کسی کو دین کی طرف بلاتا ہے تو پھر وہ بیک لیش کی فکر نہیں کرتا وہ کیلکولیٹ نہیں کرتا کہ اب میں یوں کہوں گا تو پھر یہ ہوگا اس پہ یہ ریاشن ہوگا اگر اس طرح ہم سب لوگ بیک لیش کیلکولیٹ کرتے رہیں کہ میرے اس کام کا نتیجہ یہ نکلے گا اب میں جب یوں کروں گی تو پھر یہ ہوگا پھر وہ ناراض ہوگا پھر اس طرح ہوگا جیسے کہ ہم سوچتے ہیں نا ہم کہتے ہیں اچھا یہ کر لیا تو اب میاں ناراض ہو جائے گا اب بچوں کی شادیاں نہیں ہوں گی پھر خاندان سے میں کٹ جاؤں گی تو پھر اللہ نے تو کہا ہے کہ خاندان کو مت چھوڑو اتنا سوچتے ہیں اتنا سوچتے ہیں کہ پھر قدم وہیں کے وہیں جم جاتے ہیں تو اس طرح انسان بہت زیادہ مستقبل تک کی پلاننگ اگر کرے تو کبھی حق بیان نہیں کر سکتا پھر وہ پلاننگ ہی کرتا رہ جاتا ہے اور عمل ہو نہیں پاتا اور یہ خوش بھی رہتا ہے کہ چلو پلان تو کر رہا ہوں نا نیکی کرنے کا نیکی کرنے کا پلان تو بنا رہا ہوں کم از کم تو پلان تو اللہ کے ہاں تلنے والا نہیں ہے کیا فائدہ اس پلان کا جس پر عمل کی نوبت نہ آئے کیا فائدہ اس نقشے کا جو کبھی گھر نہ بنے جس کے اوپر نقشے پہ تو کوئی رہ نہیں سکتا گھر بننا ضروری ہے تو نیک اعمال کی عمارت کھڑی کرنی ہے وقا اللہ سیاتی ماں مکرو وہ سو الزاب آخر ان لوگوں نے جو بری سے بری چالیں اس مومن کے خلاف چلی اللہ نے ان سب سے اس کو بچا لیا اور فرعون کے ساتھ ہی خود بدترین عذاب کے پھیر میں آ گئے انار روزہ کی آگ یو ردون علیحا غدوم واشیا و یوم اعلی فراؤن اشد ال جس کے سامنے صبح و شام وہ پیش کیے جاتے ہیں اور جب قیامت کی گھڑی آ جائے گی تو حکم ہوگا کہ اعلی فرعون کو شدید تر عذاب میں داخل کر دو تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلے انار کا ذکر کیا گیا انارو یو ردونا غدو و اور اس کے بعد دوسرا ذکر آیا ہے اشد الزاب کا تو یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ پہلی چیز جو ہے وہ دراصل عذاب قبر کی طرف اشارہ کر رہی ہے اور دوسرا اشد الحضاب یہ دو کا عذاب ہے بخاری اور مسلم میں عبداللہ بن عمر اللہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص بھی مرتا ہے اسے صبح و شام اس کی آخری قیام دکھائی جاتی رہتی ہے خواہ و جنتی ہو یا دو ضخی اسے کہا جاتا ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں تو اس وقت جائے گا جب اللہ تج قیامت کے روز دوبارہ اٹھا کر اپنے حضور بلائے گا اذ فناری ف یقول انا کن لقم تبان فہل ان تم مغنون انا من منار پھر ذرا خیال کرو اس وقت کا جب یہ لوگ دو زخ میں ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہوں گے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 وہ پوچھیں گے کہ تمہارے پاس تمہارے رسول بیانات لے کر نہیں آتے رہے تھے وہ کہیں گے ہاں جہنم کے اہلکار بولیں گے فت پھر تم خود ہی دعا کرو وہ ماں دعا الکا فرینہ اللہ فی دلال اور کافروں کی دعا اکارت ہی جانے والی ہے اب جو ان کو اس وقت خیال آئے کا جہانم میں پڑھ کے اگر دنیا میں خیال آ جاتا کہ ہم کسی طرح آگ سے نجات حاصل کر لیں تو بہت فائدہ ہوتا اور آگ سے بچانے کے لیے ہی تو رسول آئے تھے تاکہ ان کو بچا لیں دنیا میں جب پکارا جاتا تھا ان لوگوں کو کہ تم آؤ آگ سے بچنے کا تم کو طریقہ بتائیں تو عموماً کہہ دیا کرتے تھے کہ وقت نہیں ہے صحت نہیں ہے یا کہتے ہیں کہ ہم کر نہیں سکتے یہ کام لیکن یہ جو دو چیزیں ہیں وقت کا شکوہ اور صحت کی خرابی کا شکوہ یہ دنیا کے کسی کام سے نہیں روکتا پارٹیز اپنی جگہ ہیں شاپنگ اپنی جگہ ہے اور باقی ساری مصروفیات اپنی جگہ ہیں بچوں کی دیکھ بھال خاندان کا نبھانا اپنی ذات کی حفاظت اس میں یہ نہیں ہوتا کہ کوئی کہے کہ ٹائم نہیں ہے یا میری صحت اس قابل نہیں ہے لیکن صرف دین کے لیے پھر یہ کہہ دیا کرتے تھے تو پھر بہت پچھتائیں گے قیامت کے دن ان نا لنانا سر و رسولانا ولدینہ آمن و دنیا یقوم الشہاد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 بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجیے کیا صبر ہے یعنی ایسے ماحول میں جو کہ کنڈیوسو نہ ہو سپورٹیو نہ ہو ایسا ماحول جو نیکیوں کو پروان چڑھانے میں مددگار نہ ہو صبر سے انسان کام لے نیکیوں پر صبر کرے جمع رہے نیکیوں پر نیکیاں نہ چھوڑے بےصبرا نہ ہو اور اجر کی جلدی نہ مچائے امیجیٹ اللہ سے اس کا بدلہ نہ چاہے اس کا بدلہ تو اپنے وقت پر ملنے والا ہے اور جو معاشرے میں برائیاں ہو رہی ہیں اور گناہ کر کے جو لوگ دنیا سمیٹ رہے ہیں ان کی خوشیوں کو دیکھ کر بھی صبر کرے اور یہ دل میں خیال نہ لائے کہ آج میں بھی اللہ کا دین چھوڑ دوں تو میں بھی یہ ساری دنیا سمیٹ سکتی ہوں صبر سے انسان اپنے دین پر رہے جتنی بھی زندگی میں ٹیمٹیشنز آتی ہیں اور ترغیبات آتی ہیں گناہوں کی گناہوں کے جو موقع آتے ہیں صبر کرے تھام کے رکھے اپنے آپ کو ان نواد اللہ حق اللہ کا وعدہ بر حق ہے وسطف لمبی کا اپنے قصور کی معافی چاہو وصب بحمد رب کا بال اشی و اور صبح و شام اپنے رب کی ہم کے ساتھ اس کی تصبیح کرتے رہو حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ کسی صنعت اور حجت کے بغیر جو ان کے پاس آئی ہو اللہ کی آیات میں جھگڑے کر رہے ہیں ان کے دلوں میں کبر بھرا ہوا ہے مگر وہ اس بڑائی کو پہنچنے والے نہیں ہیں جس کا وہ گھمنڈ رکھتے ہیں بس اللہ کے پناہ مانگ لو وہ سب کچھ دیکھتا اور سنتا ہے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا انسانوں کو پیدا کرنے کی بنسبت نسبت یقیناً زیادہ بڑا کام ہے لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں اور یہ ہو نہیں سکتا کہ اندھا اور بینا یکساں ہو جائیں ایماندار اور سالے اور بدکار برابر ٹھہریں مگر تم لوگ کم ہی سمجھتے ہو یقیناً قیامت کی گھڑی آنے والی ہے اس کے آنے میں کوئی شک نہیں مگر اکثر لوگ مانتے نہیں وقال رب و کم ادغونی است ان لدین یستق برون ان عبادتی سید خلون تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا جو لوگ گھمنڈ میں آ کر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں ضرور وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے اس آیت میں دو چیزیں جمع کر دی گئی ہیں دعا اور عبادت دعا اور عبادت دراصل ایک ہی چیز ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ادعا اد او حلعبادہ دعا تو ہے ہی عبادت ادعا او مق العبادہ دعا تو عبادت کا مغز ہے اس کا برین ہے سمجھو خلاصہ ہے اس کا بعض لوگ کہتے ہیں دعا کے بارے میں کہ اللہ تو جانتا ہے نا سب کچھ آتا ہے قرآن کے اندر کہ علیموں بے ذاتِ صدور وہ تو دلوں کے راز بھی جانتا ہے تو جب اللہ سب کچھ جانتا ہے تو اس کو پتہ ہے نا مجھے کیا چاہیے تو پھر میں کیوں پکاروں پھر دعا کرنے کا کیا فائدہ اللہ آلریڈی نوز ہاں صحیح بات ہے اللہ جانتا ہے ہم جب نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ بڑا ہے تو کیا اللہ کو نہیں پتا کہ وہ بڑا ہے تو کوئی کہے کہ اب اب کیا کرنا ہے نماز پڑھ کے اللہ نہیں جانتا کہ وہ بڑا ہے اب ہم ہی کہیں اللہ اکبر اللہ اکبر تو کیوں کہتے ہیں پھر پھر ہم کہتے ہیں سبحانہ رب العظیم میرا رب سب سے عظیم ہے تو کیا اللہ کو نہیں پتا کہ وہ سب سے عظیم ہے خوب جانتا ہے کہ وہ سب سے عظیم ہے تو پھر کیوں کہتے ہیں اور کیوں ہمیں نماز کا حکم اور دعا کا حکم دیا گیا وجہ یہ ہے کہ اللہ کو اچھا لگتا ہے جب بندے کے منہ سے وہ یہ سب چیزیں سنیں اللہ خوش ہوتا ہے اور انسان کا بھی اللہ سے رابطہ ہوتا ہے جیسے آپ کا بچہ ہے بہت اس کو جب لاڈ آتا ہے آپ کے اوپر تو آ کے لپٹ کے نہیں کہتا کہ آپ تو میری امی ہیں تو کوئی ہم گھورتے ہیں اس کو کہ کیا مجھے پتہ نہیں ہے کہ میں تمہاری امی ہوں یہ کوئی طریقہ ہے کیوں کہتا ہے وہ اس کو بھی پتا ہے آپ کو بھی پتا ہے لاٹ کا طریقہ ہے اور ماں کو یہ سننا بہت اچھا لگتا ہے اپنے بچے کے منہ سے اللہ کو بھی اسی طرح بہت اچھا لگتا ہے اور اس کے اندر آجزی ہے کہ انسان اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائے اللہ کے آگے سر جھکائے اور اللہ کے سامنے اپنی حاجات کا اظہار کرے یہ انسان کے اپنے ذہنی سکون کے لیے بہت اچھا ہے اللہ کا کچھ نہیں ہے اس میں فائدہ ہم دعا مانگیں یا نہ مانگے آج وہ ریسرچ کر کے انہوں نے بتایا پاور آف پریئرس کے اوپر کہ دعا کے اندر کتنی طاقت ہے اور باقاعدہ اسپتال میں مریضوں کا انہوں نے سروے کیا ہے نتیجہ یہ نکالا کہ جو لوگ دعا مانگتے ہیں اللہ سے تو ان کی صحت زیادہ اچھی ہو جاتی ہے زیادہ جلدی وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں اور جو بالکل دعا نہیں مانگتے ان کے اندر مایوسی آ جاتی ہے ڈسپونڈنسی آ جاتی ہے ڈپریشن ان کے اندر زیادہ ہوتا ہے تو یہ دعا مانگنا خود انسان کے لیے بہت فائدہ مند ہے اس کی اپنی روحانی اور ذہنی قوت کا سبب بنتی ہے یہ چیز اللہ سے تعلق بھی بہت مضبوط ہوتا ہے تو یہاں تو کہا گیا کہ ادونی مانگو مجھ سے پکارو مجھ کو مجھ سے مانگو اور جو دعا نہیں مانگتا اس کو متکبر کہا گیا ہے یہاں پر بعض لوگ کہتے ہیں ہم تو اتنے دن سے مانگ رہے ہیں اللہ نہیں سنتا ہم نے دعا مانگنی چھوڑ دی یہ نہیں کرنا چاہیے دعا کے اپنے آداب ہوتے ہیں بعض دفعہ دعا اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ صحیح طرح سے ہم مانگ نہیں رہے ہوتے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ غافل دل کی دعا نہیں سنتا تو غفلت کے ساتھ کدھر دیکھ رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں سر کھجا رہے ہیں اور اس کے بعد پھر جلدی جلدی کچھ رٹی رٹائی مانگی اور زبان بول رہی ہے اور دل کو پتہ بھی نہیں کہ تم نے کیا مانگا تو ایسی دعا ایسی غفلت کی دعا پر اللہ نہیں سنتا حاضر دل کے ساتھ جو ہے وہ دعا مانگنی چاہیے اب بچے بھی آپ دیکھیں جب مانگتے ہیں تو کیسے مانگتے ہیں نا ایسی بےچارگی ہوتی ہے ان کی شکلوں کے اوپر اور ایسے وہ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اب بار بار مانگتے ہیں بار بار مانگتے ہیں چھوڑتے نہیں ہیں دعا بھی اسی طرح کرنی ہے دعا کو مانگنا ہی پڑھنے والی چیز نہیں ہوتی جذبات کے ساتھ آپ کا پورا جسم چھکا ہوا ہو اللہ کے سامنے محتاجی ٹپک رہی ہو آپ کے اوپر سے اس طرح اللہ سے مانگنا چاہیے ترمیزی میں یہ حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قضاء کو کوئی چیز نہیں ٹال سکتی مگر دعا یعنی تقدیر بھی بدل دیتی ہے دعا اللہ کے فیصلے کو بدل دینے کی طاقت کسی میں نہیں مگر اللہ خود اپنا فیصلہ بدل سکتا ہے اور اس وقت ہوتا ہے جب بندہ اس سے دعا مانگتا ہے ایک اور حدیث میں آتا ہے آدمی جب کبھی اللہ سے دعا مانگتا ہے اللہ اس کو یا تو وہی چیز دے دیتا ہے جس کی اس نے دعا کی تھی یا اسی درجے کی کوئی بلا اس پر آنے سے روک دیتا ہے بشرط یہ کہ وہ کسی گناہ کی یا قطار رحمی کی دعا نہ کرے اسی سے ملتا جلتا مضمون ایک اور بھی حدیث میں آتا ہے فرمایا ایک مسلمان جب کوئی دعا مانگتا ہے بشرط یہ کہ وہ کسی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اسے تین صورتوں میں سے کسی ایک صورت میں قبول فرماتا ہے یا تو اس کی وہ دعا اسی دنیا میں قبول کر لی جاتی ہے یا اسے آخرت میں اجر دینے کے لیے محفوظ رکھ لیا جاتا ہے یا اسی درجے کی کسی آفت کو اس پر آنے سے روک دیا جاتا ہے یعنی دعا تو ہوتی ہی ہوتی ہے قبول لیکن کوئی فارم اس کا مختلف ہو سکتا ہے بخاری کی حدیث ہے آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص دعا مانگے تو یوں نہ کہے کہ اللہ مجھے بخشتے اگر تو چاہے مجھ پر رحم کرے اگر تو چاہے مجھے رزق دے اگر تو چاہے بلکہ اسے قطعیت کے ساتھ کہنا چاہیے کہ اللہ میری فلاں حاجت پوری کر صحیح مسلم حدیث ہے بندی کی دعا قبول کی جاتی ہے بشرط یہ کہ وہ کسی گناہ کی یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے اور جلد بازی سے کام نہ لے عرض کیا گیا جلد بازی کیا ہے یا رسول اللہ فرمایا جلد بازی یہ ہے کہ آدمی کہے میں نے بہت دعا کی بہت دعا کی مگر میں دیکھتا ہوں میری دعا قبول نہیں ہوتی اور یہ کہہ کر آدمی تھک جائے اور دعا مانگنا چھوڑ دے ایک اور حدیث میں ہے اللہ کی نگاہ میں دعا سے بڑھ کر کوئی چیز باوقت نہیں ہے آپ نے فرمایا دعا بہرحال نافع ہے ان بلاؤں کے معاملے میں بھی جو نازل ہو چکی ہیں اور ان کے معاملے میں بھی جو نازل نہیں ہوئی بس اے بندگانِ خدا تم ضرور دعا مانگا کرو اور ناممکنات کی دعا نہیں کرنی چاہیے یہ نہیں دعا کرے انسان کے اب جو کل کا دن گزر گیا واپس آ جائے یا چالیس سال کی عمر میں دعا کرے کہ اللہ میں 18 سال کی ہو جاؤں تو ایسی دعائیں قبول نہیں ہوتی ناممکنات کی دعائیں وہ تو موتزات ہوتے تھے اللہ تعالیٰ موتات دکھاتا تھا دعائیں امپاسبل چیزوں کی نہیں مانگنی چاہیے بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں دعا کی قبولیت کے امکانات بہت بڑھ جاتے ہیں مثال کے طور پہ اذان کے بعد ضرور دعا کرنی چاہیے افطار کے وقت جمعے کے دن ایک خاص گھڑی ہوتی ہے جب کہ دعا قبول ہوتی ہے پھر رات کا پچھلا پہر تحجد کے لیے جس وقت اٹھتے ہیں فرض نمازوں کے بعد شب قدروں میں جو دعا مانگی جائے اچھا بارش کے وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے تو ہمیں دعا سے زیادہ تو گانے یاد آ رہے ہوتے ہیں نا کہ ذرا وہ فلاں لتا کا گانا تو لے کر آنا تو دعا ضرور مانگا کیجیے اس وقت دعا کا ٹائم ہوتا ہے وہ اللہ کو یاد کرنے کا وقت ہے پھر بعض جگہ ہوتی ہیں جیسے ایک کعبہ کو دیکھ کر دعا قبول ہوتی ہے اچھا والد کی دعا اپنے بچوں کے معاملے میں ضرور قبول ہوتی ہے مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے اور بیمار کی دعا قبول ہوتی ہے تو بہت موقع اللہ نے رکھے ہیں دعاؤں کی قبولیت کے اللہ اللہ جا تسکن وفی ہی ون نہارا مبصرہ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیرات رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو اور دن کو روشن کیا اس میں آپ دیکھیں رات اور دن کتنی بڑی نعمت ہے جو لوگ بہت زیادہ ایئر ٹریول کرتے ہیں وہ جیٹ لیگ سے واقف ہوں گے جیٹ لیگ کیسے ہوتا ہے رات اور دن کا معاملہ ہی ذرا گڑبڑ ہو جاتا ہے ٹائم زونز اتنی تیزی کے ساتھ گزرتے ہیں کہ پھر انسان کا سسٹم جو ہے وہ عادی نہیں ہو پاتا تو یہ کتنی انسان کو پہ تکلیف ہوتی ہے جیٹ لیگ کی وجہ سے کتنا اللہ تعالیٰ کا کرم اور احسان ہے کہ اس نے رات اور دن کا اتنا روٹین رکھا ہے ان اللہ فغل اکثر اننا لا یشکرون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 وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو جائے قرار بنایا اور اوپر آسمان کا گنبد بنایا پھر اس نے تمہاری صورت بنائی وصور کم و آسنا صور تمہاری صورت بنائی اور بہت عمدہ بنائی یہ اللہ نے فیصلہ فرما دیا کہ تمہاری شکل بہت اچھی ہے اور ہمیں اپنی شکل اچھی لگتی ہے ہم تو شکل پر ہی لڑتے ہیں امیوں سے کہ وہ آپ کی آنکھیں چھوٹی ہیں میری آنکھیں ایسی ہو گئیں اور پہ غصہ آتا کہ ان کا رنگ کالا ہے تو میرا رنگ کالا ہو گیا کبھی بھاون میں ہی نہیں آتی ہے اپنی شکل ایب نظر آتے ہیں پلکیں اور اتنی ہوتیں ناک اور ایسی ہوتی ہونٹ اور ایسے ہوتے نہیں جب آئینہ دیکھیں کہا کریں سبحان اللہ آئینہ دیکھ کر کہا کریں الحمد اللہ نے بنائیے فخر کریں اپنی شکل کی اوپر اتنے ہم کمپلیکس کا شکار ہیں شکل کے بارے میں خود بھی ہیں اور اپنی بیٹیوں کو تو ہم شکلوں کے یہ ایسی شکل اس کی فلاں کی بیٹی ایسی ہے یہ اس کی شکل ایسی اس کی شادی کیسے ہوگی آپ مجھے بتائیں کہ شکل سے قسمتوں کا تعلق ہے جس نے شکل بنائی ہے اس نے قسمت بنائی ہے تو وہی تقدیر بنائے گا تو حسن سے کیا ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا حسن سے اللہ کی تقدیر ہے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں اس شکل سے ساری دنیا کا حسن ہے پرفیکٹ ٹین ہے اور اللہ کو نہیں پسند یہ شکل تو کیا فائدہ ہوگا بہت اچھی اللہ نے شکل بنائی اپنے اوپر بالکل کوئی کمپلیکس مت آنے دیجیے اور نہ شکلوں کو ڈسکس کیا کیجیے نہ اپنی شکل کو نہ کسی اور کی شکل کو نہ اپنے بچوں کی شکل کو ان کو پلیز بالکل لک کانشیس مت کیجیے یہ آج ہم ماؤں نے بہت تنگ کیا ہوا ایک طرح سے بچوں کو اس قدر ہم ان کے قط پہ پر... ہاں ویٹ اور چیز ہے وزن کا تو معاملہ یہ ہے کہ وہ کنٹرول ہو سکتا ہے نا لیکن جو فیچرز اللہ نے بنا دیے جو اللہ نے رنگ دے دیا جو اللہ نے بال دے دیے اسی پہ روتے دھوتے رہتے ہیں ساری عمر اسی کو حسین بنانے کے چکر میں رہتے ہیں حالانکہ نہ ادھر فائدہ دیتا ہے نہ ادھر فائدہ دیتا ہے شکل کا اچھا یا برا ہونا ایک فیلسی ہمارے معاشرے کے اندر کہ اچھی شکلوں والوں کی شادیاں بہت اچھی جگہ ہوتی ہیں اور بری شکل والوں کی شادیاں بہت بری جگہ ہوتی ہیں ایسی بات نہیں ہے اللہ نے جب فرما دیا تو آسان صبر کم بہت عمدہ بنائی تو میں بھی کہوں کہ میری شکل بہت اچھی ہے کسی قسم کی مجھے شکایت اپنے سے اپنی شکل کی برائی میں اپنے رب کی برائی ہوں اور کسی اور کی شکل پر کمنٹ پاس کرنا اور کتنی آسانی سے ہم کمنٹ پاس کر دیتے ہیں دلہنوں بے کی تو وہ شامت آتی ہے وہ وہ کمنٹس ہوتے ہیں ان کے اوپر کہتے ہیں ہاں پیاری ہے بس ذرا سی آنکھیں اور ایسی ہوتی نا تو یہ ایسی ہوتی تین کی شکلوں پہ تو بہت کمنٹ ہوتے ہیں پیدا ہوئے بچے کی شکل پہ ایک دلہن کی شکل پہ اور ایک مردے کی شکل پہ اس کو بھی نہیں چھوڑتے سب کمنٹس کرتے ہیں نور تھا نئی تھا گورا تھا رنگ کالا تھا کیا لگ رہا ہے جنتی تھا دو زخی تھا پھر خود فتویٰ دے دیتے ہیں کہ ہمارا خیال ہے جنتی تھا ہاں کافی نور تھا یا خود ہی فتویٰ دے دیا دیکھا تھا رنگ کتنا کالا ہو رہا تھا اللہ معاف کرے نہیں ہوگی بخشش فتوی دینے کو ہم سے تھوڑی کہا شکلوں سے کیا پتا چلتا ہے اندر کیا ہے وہ رضا کا جس نے تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا وہی اللہ جس کے یہ کام ہے تمہارا رب ہے بے حساب برکتوں والا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 عقل کی بات کی جا رہی ہے لاڈلا کمتا کلون کہ تم کن باتوں میں پڑ گئے ہو کن چیزوں میں الجھ گئے ہو اعمال کی فکر کرو انجام کی فکر کرو نیکیوں کی فکر کرو ہدایت مانگو اعمال کو حسین بناؤ موسن کی کیٹیگری میں آنے کی فکر کرو اپنے رب کی نظروں میں جچنے کی فکر کرو ہوول لدی وہی ہے جو زندگی دیتا ہے اور وہی موت دینے والا ہے اور جس بات کا بھی فیصلہ کرتا ہے بس ایک حکم دیتا ہے کہ ہو جائے اور وہ ہو جاتی ہے تم نے دیکھا ان لوگوں کو جو اللہ کی آیات میں جھگڑتے ہیں کہاں سے وہ پھرائے جا رہے ہیں یہ لوگ جو اس کتاب کو ان ساری کتابوں کو جھٹلاتے ہیں جو ہم نے اپنے رسولوں کے ساتھ بھیجی تھیں ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا جب توخ ان کے گردنوں میں ہوں گے اور زنجیریں جن سے پکڑ کر وہ کھولتے ہوئے پانی کی طرف کھینچے جائیں گے اور پھر دوزخ کی آگ میں جھونک دیے جائیں گے پھر ان سے پوچھا جائے گا کہاں ہے اللہ کے سوا وہ دوسرے خدا جن کو تم شریک کرتے تھے وہ جواب دیں گے کھوئے گئے وہ ہم سے بلکہ ہم اس سے پہلے کسی چیز کو نہ پکارتے تھے اسی طرح اللہ کافروں کا گمراہ ہونا متحقق کر دے گا ذال کم بے ماں کن تم تفراہ ہو نہ فل ارد بغیر و بے تم یہ تمہارا انجام اس لیے ہوا کہ تم دنیا میں غیر حق پر مگن تھے اور اس پر اتراتے تھے فرح اور مرح دو لفظ آ رہے ہیں خوش ہونا بے انتہا خوشی سے پھولے نہ سمانا دنیا کی چیزوں پر اور پھر مراہ اترانا دکھانا دکھاوا کرنا جیسے ہم بھی بعض دفعہ کچھ لوگوں کے بارے میں کچھ کو فخر سے کہتے ہوئے سنتے ہیں کہ جو ڈریس میں ایک دفعہ پہن لوں میں دوبارہ پہنتی نہیں اس کو یہ ہے فرح اور مراح اپنا یہ معیار بنا لینا کہ جو چیز ایک دفعہ پہن لی اب دوبارہ اس ڈریس میں نظر نہ آؤں اترانے کے لیے پہننا ہے دکھاوے کے لیے پہننا ہے ہی تو قیامت کے دن کا رونا بن جائے گا اگر فراہ میں مبتلا ہونا ہی ہے اس کا بھی ہمیں بتا دیا کچھ جمع کرنا ہی ہے اس کی طرف بھی رہنمائی کر دی سورہ یوسف میں فرمایا قرآن کے بارے میں فلِ ذال خوش ہونا ہے تو اس پر خوش ہو وہ باخیر مما یج یہ اس ہر چیز سے بہتر ہے جو کہ یہ جمع کرتے ہیں لیکن جو دنیا ہی جمع کرتے رہے اور دکھاتے رہے اور اتراتے رہے اور سمیٹتے رہے اور اللہ کی طرف توجہ نہ گئی کہہ دیا جائے گا اد خلو اب وابا جہنما خوینہ اب جاؤ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ تم کو وہیں رہنا ہے بہت برا ٹھکانہ ہے متکبرین کا بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجیے اللہ کا وعدہ بر حق ہے اب خواہ ہم تمہارے سامنے ہی ان کو ان برے نتائج کا کوئی حصہ دکھا دیں جن سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں یا تمہیں دنیا سے اٹھا لیں پلٹ کر تو انہیں ہماری طرف ہی آنا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے ہم بہت سے رسول بھیج چکے ہیں جن میں سے بعض کے حالات ہم نے آپ کو بتائے ہیں اور بعض کے نہیں بتائے کسی رسول کی بھی یہ طاقت نہ تھی کہ اللہ کے اذن کے بغیر خود کوئی نشانی لے آتا پھر جب اللہ کا حکم آ گیا تو حق کے مطابق فیصلہ کر دیا گیا اس وقت غلطکار کار لوگ خسارے میں پڑ گئے اللہ ہی نے تمہارے لیے مویشی جانور بنائے ہیں تاکہ ان میں سے کسی پر تم سوار ہو اور کسی کا گوشت کھاؤ ان کے اندر تمہارے لیے اور بھی بہت سے منافع ہیں وہ اس کام بھی آتے ہیں کہ تمہارے دلوں میں جہاں جانے کی حاجت ہو وہاں تم ان پر پہنچ سکو ان پر بھی اور کشتیوں پر بھی تم سوار کیے جاتے ہو یہ آپ دیکھیں جانوروں کا جو یہاں پہ استعمال بتایا کہ تم جہاں پہنچنا چاہتے ہو جانوروں پر پہنچ سکتے ہو لوگ کہتے تھے کہ لو اب تو جیٹس ہیں اور کارز ہیں اور مشینز ہیں اور انجنس ہیں تب جانوروں پہ کون سواری کرتا ہے لیکن جو ریسنٹ زلزلہ آیا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسی ایسی جگہیں جہاں کوئی انسان کی بنائی ہوئی سواری نہیں پہنچ سکتی آج بھی پھر وہ میولز اور خچری استعمال کر رہے ہیں تو یہ سواری کا کام ہمیشہ سے دیا اور یہ انڈسپنسبل ہیں اللہ کی بنائی ہوئی سواری کبھی بھی جو ہے وہ بےکار نہیں ہوگی وہ یوری کم آیات ہی فی آیاتِ اللہ ہی اللہ اپنی یہ نشانیاں تمہیں دکھا رہا ہے آخر تم اس کی کن کن نشانیوں کا انکار کرو گے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 نبی کے علم کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی جو پیسہ کمانے کے لیے علم حاصل کیا تھا اسی میں گم ہو کے رہ گئے مست ہو گئے جیسے آج ہم بھی دیکھتے ہیں اپنا حال جو ہم نے اپنا حال کیا وہی اپنے بچوں کا بھی ہم حال کر رہے ہیں دنیا ہی دنیا دنیا ہی دنیا یہ پڑھ لیں یہ پڑھ لیں یہاں ٹیوشن وہاں ٹیوشن اور قرآن کے لیے بیس منٹ کے لیے مولوی صاحب آتے ہیں اور ان کی بھی چھٹی کر دی جاتی ہے کب اگزامز ہو رہے ہیں بچوں کے مولوی صاحب آپ مت آئیے گا تو کہاں سے کوالٹی آئے گی ٹیوشنز کے لیے تو ہزاروں ہزاروں ہم دے دیتے ہیں اور قرآن پڑھانے کے لیے ہم کہتے ہیں لو مولوی صاحب پانچ سو روپئے مانگ رہے ہیں وہ بہت زیادہ لگتے ہیں ہم کو تو یہ ایٹیٹیوڈ یہ پھر کیا ہوگا کہ بس دنیا بہت عظیم ہو جائے گی وہی والی بات ہے ماں قدر اللہ حقہ قدری فلم ماں جا تم رسول الحم بالبیناتی فریح ہو بے ما امدہ ہومن العلم و حاقہ بے ماں پھر وہ اسی چیز کے پھیر میں آ گئے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو پکار اٹھے کہ ہم نے مان لیا اللہ واحد لا شریک کو اور ہم انکار کرتے ہیں ان سب معبودوں کا جنہیں ہم شریک ٹھہراتے تھے مگر ہمارا عذاب دیکھ لینے کے بعد ان کا ایمان ان کے لیے کچھ نافع نہ ہو سکتا تھا کیونکہ یہی اللہ کا مقرر ضابطہ ہے جو ہمیشہ اس کے بندوں میں جاری رہا وہ خسے رہ کا فرون اور اس وقت کافر لوگ خسارے میں پڑ گئے سورت حامیم السجدہ مکی صورت ہے اس کا دوسرا نام سورہ فصلت بھی ہے بسم اللہ رحمٰن رحیم ہامیم حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم یہ خدائے رحمٰن الرحیم کی طرف سے نازل کردہ چیز ہے کتاب فصلت آیاته ہو قرآن عربی قومی ایک ایسی کتاب جس کی آیات